جزاک اللہ آپ نے دل خوش کیا میرا سوال یہ تھا کہ یہ پاکستان میں سر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھکاری مسجد کے اندر آگے بھیک مانگتے تو کیا ایسے بھکاریوں کو جو کہ پیشہ ور بھی ہوتے ہیں یقینا ان کو بھیگ دینا جائز ہے مسجد کے اندر جزاک اللہ خیر مسجد کے اندر پر بھیگ دینا کسی کو بھی جائز نہیں ہے الا کہ کوئی آدمی مسافر ہو اور اس کے بارے میں پتا ہو کہ وہ دور سے آیا ہے تو عام آدمی کو مسجد میں ویسے رما نے منع کیا ہے بعض کتابوں تو یہاں تک لکھا ہے کہ مسجد میں جو ایک درم دینا ہے اس کا بدلہ باہر نکل کے ستر جرم دے تب اس کا وہ یعنی معاف ہوگا لیکن بادل یہ ہے کہ اگر کوئی مسافر ہے اور لوگوں کو پتا کہ یہ ہمارے شہر کا ہمارے گاؤں کا نہیں ہے تو پھر ان شاء اللہ اس کا جو مسئلہ ہے وہ اس کو دی جا عام حالت میں مسجد میں بھیک دینا جو ہے وہ منع ہے عام حالت میں مسجد میں بھیک دینا جو ہے وہ منع ہے اس لیے جو پشاور ہیں ان کو روپ معلط کر لینی چاہیے ایسے چونکہ سائل کو جھڑکنا منع ہے چاہے کیسا بھی ہو تو ان سے مادنی چاہیے مسجد میں کامر کام نہیں دینا چاہیے देना کام ایسا کر لیا جائے کہ جو والی جگہ وہ آ جائے جہاں جوتے پارے جاتے ہیں وہاں آ جائے تو پھر اس کو کچھ دے دے تو اس میں پھر گنا نہیں ہوگا جی آج مدینہ راہ